ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین ناخوش ہوں میں اس پاک ذات کی اس کے انعام و نوازش پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بے پناہ بخشش و اکرام پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہم رتبہ اور ہم متھل نہیں وہ اپنی بادشاہ وہ اپنی بادشاہت اور ربوبیت میں غالب ہے اور اپنی وحدانیت اور اولوحیت میں یکتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول بدغزیدہ اور خلیل ہیں آپ اللہ نے آپ کے ذریعے بند دل بند دلوں اندھی آنکھوں اور بہنے کا بہرے کانوں کو کھولا قیامت تک اللہ کا درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کی آل اصحاب اور تابعین پر اما بعد اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو جان لو کہ تقوا دن کے روزہ اور رات کے قیام اور دونوں کو ملانے کا نام نہیں ہے تقوا اللہ کی خشیت اور اس کے احکام کی بجا آوری ہے اور مسلمانوں کے خون ان کی عزت اور ان کے اموال میں ملوث ہونے سے بچنا ہے جو بھی اللہ تعالی کی اس کے رسول کی فما برداری کریں خوفی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعظیم اور ان سے محبت ایمان کے ارکان دین کے اصول اور شریعت کے مسلمات میں سے ہیں جس پر امت کا جمع ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے حکم سے محالک سے بچا جائے اور اس کے لیے کمزوری انتشار جھگڑے خلاف ورسیوں اور بدعات کے اسباب کے سامنے ایک مضبوط قلعہ بن جائے جو بندے کے دین و ایمان کو بگاڑ رہے ہیں اور اسے بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرماتے دے گا اور فرمایا سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عظمت اور محبت کی صورتیں اور حالتیں بہت زیادہ اور متنوع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی تعظیم اور ان کے محبت کو دل میں راسخ ہونے کی سب سے عظیم دلیل اور سب سے بڑی شہادت ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کی اتباع اور ہمیشہ اور تمام حالتوں میں آپ کی اطاعت کو لازم پکڑنا ہے سنت نبوی کی اس مبارک پیروی اور پابندی سے بڑھ کر تعظیم و محبت پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے اللہ سبان نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ حقیقی اور سچی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل ہی نہیں کی جا سکتی ہے ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو اور ان کا اتباع کرو کہ تم راہ پر آ جاؤ تمام حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقوال و افعال کی تعظیم و اجلال کی حقیقت اور بنیاد ہے یہی <تصفح> حقیقی سچی محبت ہے جو ہر دعوی کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے اور تمام جھوٹ کو کھولتی ہے یہی وہ واحد راستہ کشادہ ڈگر اور واضح منہج ہے جو بندے کو سب سے مختصر اور محفوظ ترین راستے سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی عزت کے گھر تک پہنچانے والا ہے اے امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنت کو لازم پکڑنا ایسی چیز ہے جو سعادت و ہدایت اور جنت کی سرفرادی چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے چرانچی اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں اور راستوں کو بند کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے راستے کو تھامے بغیر نہ بندے کی زندگی استوار ہو سکتی ہے نہ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ اس کا دل پاک ہو سکتا ہے خواہ وہ ستر سال تک محنت ہی کیوں نہ کر لے ہر طرح کا خیر اتباع و اقتدام ہی ہے قلب کی پاکیزگی اور نفس کی تحارت اعمال کی درستگی کا دار و بدار اس پر ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی کے بھی قول اور رائے یا طریقہ کو مقدم نہ کرے چاہے وہ جو بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور عبادت و معاملات اور سلوک و اخلاق میں صرف عام آپ کو ممتاز اور اسوا اور یکتا نمونہ بنانا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی اور رسول راضی ہونے کا تک ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے سب سے بڑے نوافذ میں سے ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رسول راضی نہ ہونے کی دلیل ہے اسی لیے مسلمانوں کی کمزوری بہت ساری جگہوں میں ان کی شکست اور ان پر دشمنوں کے غلبے کے اہم اسباب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور سنت سے بے ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سے بے کے کی بہت ساری شکلیں ہیں ان میں سب سے خطرناک شکلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر سمجھنا اس کا مزاق اڑانا نفسوں اور دلوں میں اس کی حیبت کمزور کرنا اور اسے کمی سے اور اس بات سے متحم کرنا کہ وہ زمانہ کی ضروریات اور تبدیلیوں کو سمو نہیں سکتی ہے حق جس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کے لیے شرح نصوص کی کمی نہیں ہو سکتی ہے جو ان حجت پکڑے اور وہ استمبات و کا اچھا مناج جانتا ہو بیروخی کے کی مضمون شکلوں میں سے ضعیف اور موضوع احادیث کو پھیلانا ان پر اعتماد کرنا اور صحیح سنت کی تحقیق نہ کرنا ہے اس, عم... اس عمل نے امت کو بہت زیادہ پسماندہ کر دیا ہے جس سے اس کے اندر بہت سارے باطل عقائد گمراہ مناہج، منحرف آرا اور غلط طور طریقے در آ گئے ہیں اس لیے جو ضعیف اور موضوع احادیث قصدر پھیلاتا ہے وہ جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا دوسرے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے سنت نبوی سے اس کو فیصل بنانے اور اس کے پاس فیصلہ لے جانے سے روگردانی کرنے نیز عقائق، احکام اور نت نئے مسائل میں اسے قبول کرنے اور اس کے متواتر و آحاد سے حجت پکڑنے سے روگردانی کو شامل ہے اس طرح اس سے روگردانی نبوی نصوص کی تعویل انہیں ان کے صحیح معنی سے پھیرنے ان کے بعض کو بعض سے رد کرنے اور خواہشوں چاہتوں اور لوگوں کے اقوال سے ہم آہنگ کرنے کو بھی شامل ہے اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رو اس بات کو بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور طریقے کو فورم ٹی وی چینلوں اور رابطہ کی سائٹس میں نشر کیا جائے تاکہ خواہش اور دل کی تسلی کی خاطر مباحثہ جدال اور قبول و انکار کے لیے عام چہرہ بن جائے جس کے پیچھے صرف فتنا بیراہ روی اور گمراہی کی طلب ہوتی ہے نتیجتاً علم کے ہر دعوے دار جاہل کی, جاہل کی طرف سے سنت کو رد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اسے اس کے حقائق و معانی سے پھیرا جاتا ہے اور اسے انسانوں کے اقوال کے برابر اور قبول و انکار کے لائق بنایا جاتا ہے اسی طرح سنت نبی کا تقدس ضائع ہو جاتا ہے ابن عباس جب ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ پر فلا فلا کے قول کے ذریعے اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم پاس آنے والے نہیں ہو یہاں تک کہ اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کر دے ہم تم کو رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں اور تم ہمیں فلاں فلاں سے سنا رہے ہو اللہ کے بندو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی اہم ترین شکلوں میں سے یہ ہے کہ دین میں بدعتی ایجاد کی جائے اور نئی نئی عبادتیں پیدا کی جائیں اور سلوک اور نفوس کی تہذیب و تزکیہ کے لیے ایسے طریقے بنائے جائیں جو اس کوہنا اولین طریقے کے مطابق نہ ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں تھے جو اتباع اور عدم اتباع کے صحیح معیار ہے آپ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے روخی برتی وہ مجھ سے نہیں بخاری آپ نے فرمایا جس نے ہمارے معاملے میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے بدایت ایجاد کرنا اور عبادات و سلوک میں نیا طریقہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کی بدترین شکلوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی توہین پر دلالت کرتی ہیں جنہیں اللہ نے بحیثیت ہے رہنما اور رہبر بھیجا بلکہ یہ تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگانا ہے کہ آپ نے نہ اپنے رب کا پیغام بغیر کمی کے مکمل طور پر پہنچایا اور نہ اپنے دین کو اس طرح پہنچایا جس طرح اللہ نے حکم دیا پھر یہ لوگ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر استدراک کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایسی چیز مشرور کرتے ہیں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مسلمانوں اپنی مختلف شکلوں اور حالتوں کے ساتھ نوگردانی کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتباع و اقتدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے کو منہدم کر دے اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور سنت کی مطلق پیروی اور آپ کے حکم پر عدم اعتراض اور رد کو ایبان کے عظیم ترین دلائل میں سے قرار دیا ہے بلکہ تاکید اور اس بات یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ سنت پر اعتماد کرنے اور پکڑنے کے معاملے میں دلوں میں تنگی بالکل نہ ہو اور بندہ سنت نبوی کو مطلس تسلیم کر لے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا اور بندہ سنت نبوی کو متلسن تسلیم کر لے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ, نہ پائیں اور فما برداری کے ساتھ قبول کر لیں خبول کہتے ہیں کہ ہم نے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فما بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ میں والی بن جاتی ہے ہاں اگر انہیں کو حق پہنچتا ہو تو موتیوں فما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہے ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اور اس کی باتوں اور رسول حدیث سے ہمیں برقرار فرمائے آمین تم بھی ان سے بخود طلب کر لو وہ بہت زیادہ کرنے والا رفظ اور ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی وجود میں ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں اس کے جلال اور عظمت کی وجہ سے تمام مخلوقات اور ان کا سایہ تو اس کو سجدہ کر رہے ہیں لا تعداد اور بہت زیادہ درد و سلام نازل ہو حمد کے پرچم والے پر اور باقی رہنے والی جنت کا دروازہ کھولنے والے پر ان کے آلے بیت صحابہ اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ پلا تعداد دود و سلام نازل ہون ان پر اما بعد اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شریعت کی توہین و تحقیر کی صورتوں میں زمانو و مکان سے متعلق شاعر کی عدم تعظیم و عدم تقدیس بھی ہے جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن کی محبت اور اجلال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے ان میں ماہ محرم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف ہے یہ دین کے عظیم شعائر اور مسلمانوں کے مبارک مقدسات میں سے ہیں جن کو اللہ نے بابرکت اور مقدس بنایا ہے اور زمانہ قدیم سے ہی جو دشمنوں کے لیے کانٹا گلے کی ہڈی اور غذب کا سبب بنے ہوئے ہیں یہود اللہ انہیں غارت کرے مسجد اقسام میں فساد مچا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اور تخریب کاری کر رہے ہیں پھر کچھ ایسے فرقہ پرست لوگ آئے جو مسلمانوں کے مقدسات کے کینا رکھتے ہیں انہوں نے اپنے کاموں میں یہود کی مشابہت اختیار کر لی اور ماہ محرم میں مکہ کو ویران اور تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا جس طرح سے ناپسندیدہ اور اچھوت اب رہا یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے کہ بیت اللہ الحرام پر حملہ کیا جائے جس طریقے جس طرح سے ناپسندیدہ اور اچھوت اب رہا اور اس جیسے لوگوں نے مختلف ادوار میں ارادہ کیا تھا لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کے گھات میں تھا اور ان کے مکر و فریب کو ناکام بنایا اور اپنے حرم اور عظیم گھر کی حفاظت فرمائی یہودیوں سے انفرقہ پرست اور کینہ پرور لوگوں کی کتنی زیادہ مشابہت اور قربت ہے یہ اہل نفاق کی عادت ہے یہ یہل نفاق کی عادت ہے جو اپنا گھر اور اپنے کینہ مسلمان اپنے کینہ کو مسلمانوں کے مقدسات کے تئیں چھپاتے ہیں اور ہر ظالم نا فرمان کے ساتھ مسلمان اور ان کے مقدسات کے تئیں کینہ پروری پر ملے ہوتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے اہل کتاب کافروں سے معاہدہ کیا تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قیابت تک تلاوت کیے جانے والے قرآن میں نازل فرمایا کیا تھی نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کئے گئے تو ضرور بس ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطن چھوٹے ہیں اے اللہ کے بندوں جو خوشبختی بختی اور کامیابی چاہتا ہے وہ وہی وہ وہی الای کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ قرآن کی طرح سنت بھی وہی ہے جو قرآن کے احکام اور اس کے معانی کو بیان کرنے والی ان کی تشریح کرنے والی اور تفصیل کرنے والی ہے اللہ کا قول ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیرھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی کہ ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو سنت کو رد کریں گے اسی سے بے رخی اختیار کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز عطا کی گئی ہے قریب ہے کہ ایک آدمی آسودہ آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا کہے گا اس قرآن کو لازم پکڑو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو سنو میں نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ترمزی اور حاکم نے روایت کیا ہے حسان بن عطیہ کا قول ہے جبری علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہی کی طرح سنت بھی لے کر ناصل ہوتے تھے ہر بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خطاب کو سمجھتا ہے اور فتنوں افکار گروہوں اور گمراہ کن چیزوں سے بھرے ہوئے موجودہ زمانے میں جی رہا ہے جان لے کہ حفاظت نجات اور کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے طریقے کو لازم پکڑنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہے اس لیے جو فطروں اور خواہشوں سے نجات چاہتا ہے وہ سنت کی کشتی پر سوار ہو جائے ہمارے سلف صالح کی بے پناہ کامیابی بلندی اور ترقی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کے منہج کی پیروی کی وجہ سے ہی تھی وہ بن کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے سیرات مستقیب اور سنت کو لازم پکڑو سنت اور سیدھی راہ کے خلاف محنت کرنے سے سیدھی راہ اور سنت میں کفایت شعاری بہتر ہے سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے سنت کے بغیر کوئی بھی قول و عمل استوار نہیں ہو سکتا ہے احمد رحمہ اللہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا وہ ہلاکت کے کنارے پہنچ گیا اوزاری رحمہ اللہ کا قول ہے سنت پر ڈٹے رہو اور وہاں رک جاؤ جہاں لوگ رک گئے وہی کہو جو انہوں نے کہا اور اس چیز سے رک جاؤ جس سے وہ رکے رہے اور اپنے سلف صالح کے راستے پر چلو کیونکہ جو چیز ان کو کافی تھی آپ کو بھی کافی ہوگی درد و سلام پڑھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر درود پھلنے کا حکم نازر فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اے مسلمان ہو تم بھی ان پر دردالسلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجیں گے اور اس کے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور دس گنا مٹا دیے گے درد و سلام نازل ہو ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اصحاب ازواج اور ان کے خلفا پر بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ علم پر اور قیامت تک بہتری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دا فرما اور مشرقوں کو ذلت را فرما اے اللہ اس مبارک شہر کو اے اللہ تو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جو ہمارے ملک ہمارے عقیدے پر کوئی مکر و فریب کرتا ہو اس کو اس کے بکر و فریب میں تو مبتلا کر دے اے اللہ مسلمان کے تمام پکوانوں کو تو تو توفیق دے کہ وہ خیر کی پیروی کریں نبی سلم کی صحیح پیروی اے اللہ اس چیز کی توفیق دے جس کی جس کو تو چاہتا ہے اور اور جسے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمارے کپانوں کو تو توفیق دے کہ وہ اس ملک کی خیر کے لیے کوشش کریں اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو تو مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کو تو معاف کر دے اے اللہ ہمیں عزت آف فرما اور عزلت و رسوائی سے بچا اے اللہ ہمیں مدد ہمیں مدد فرما ہمارے کامیابی عطا فرما اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا اے اللہ ہمارے دشمنوں پر ہمیں کامیابی عطا فرما اے اللہ تو ہی رحم و کرم والا ہے دوڑ و دو سلام نازیر ہو پیائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل اور اصحاب اور تمام مسلمانوں پر